اللہ وحده وحده وحده لا شریک له لا ضد له لا له لا ن محمد ابدو رو را لا رسول لا امت امت اعوذ باللہ من منہ مونی ازبا سفیم رسولا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 ان الللهہ وہ ملائہ تو ہو یاہ سلنا ال نبی یا یہ الذيہ آمنہ سل واللہ، ووسمو تسلیمہ وصللہ اللہ تعال ال آخرے خلکے ہیں و نورےہرشہیں ووزینہ فرشہیں محممدیمہ الل آلیے ہی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 مادی جاد جو ہیں ایسے عام بندہ نفع اٹھا سکتا ہے اور اللہ نے زہر وہاں سے کیا ہے تو دنیا میں مومن اس کا نفع اٹھاتا ہے وہ بکتی ہے کنجری کی طرح بشتر. یہ بس ہے کیا ہم پیسہ لے کر اس پر نہیں بیٹھ سکتے پیسہ سے حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ تبارک تعالی یہ جانتا تھا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 موین الدین چشتی کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں حسن ازل سارا تیرہ ہی کمال ہے جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے بزرگ فرماتے ہیں بے وقوف تم مجازی سانے کو نہ دیکھ وہی جو مزاجی سانے ہے وہ خود مصنوع ہے تو اپنے آپ کو دیکھ کس،, کس طرح اللہ نے تجھے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 है? اللہ نے کروڑوں نعمتیں تے لیے ہیں اس کا نام نہیں لیتے وہ وہاں سے زہر کرا دی وہ خود چھپا ہوا ہے وہ باطن ہے لیکن مومن تو باطنی نہیں آنکھ سے دیکھتا ہے وہ تو ادھر دیکھ رہا ہے تو تجھے جو والد ہو گیا چار لاکھ تو نے کبھی شکر کیا کہ اللہ مجھے تو نے چار وال دیے ہیں آنکھ کے دل کے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 جب صاحب کمال خود کچھ نہیں تو پھر اس کا کیا کمال ہے تحقیر تحقیر آمدرؑ آمدرؑ آمدرؑ آمدرؑ اس لیے مولانا روم صاحب نے بھی فرمایا عاشق کے مسنو کافر بود عاشق سنو بافر بوت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 لیکن خرید ہو سکتا ہے پیسوں سے نفع حاصل نہیں کر سکتا وہ ماتن جل آیا تو ون نوزر ون قومی لا من اللہ فرماتا ہے جو مومن لوگ نہیں ہیں میری آیات ان کو کچھ دیتی ہی نہیں ہیں یہ بےمان جو کہتے ہیں جی اسلام جو ہے سائنس جو ہے قرآن میں ہے یہ سب کو فر کرتے ہیں قرآن مجید توحید اور رسالت سمجھانے آیا ہے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 جی تم وہ چیز استعمال کرتے ہو انگریز نے بنائی وہ نور بلا میں نے کہا بنائی نہیں ہے ماہیت تبدیل کی ہے اثر بھی اللہ نے رکھا ہے اثر ابھی کھچلے تمہاری کا ٹھہر جائے گی کون چیز ہے دوڑنے والی وہ اس کے حکم سے دوڑ رہی ہے میں نے کہا یار تیرا جواب تو ہے تلوار لیکن مجھے طاقت نہیں تم تو ہمیں مرواؤ گے سورو فی الحال کہتے تھے کپتی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 اللہ ملک ماں کا مانا کارا نہیں ہے اللہ ماں کا مانا ہے علم دینا سکھانا okay. انہوں نے حدیث کے معنی بدل دیے okay. اور پھر دیکھو اور ہماری وہ مثال دیتے ہیں کہ ذات کی چمبیلی کلڑی کلڑی کلڑ کہتے ہیں نا اور چمبا شاطیر کے ساتھ okay. یہ وہی ہیں okay. صحابہ کی مثال جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے okay.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 مسلہ حل نہیں ہو رہا سید الانبیاء قربان جاما تشریف لے بے ست سے پہلے اعلان رسالت سے پہلے اعلان رسالت کے بعد فیصل اللہ نے فرمایا وہ ایمانے گا جو مومن ہوگا <سلام> تو انہوں نے کہا امین آ گئے صادق آ گئے یہ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے چارے قبیلے متفق ہو گئے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 کہ نعت پڑھی پورے دین سے چھٹی میلاد کی پورے دین سے چھٹی یہ میلاد نہیں ہے فرائض واجبات سنن موقع تو بدت حجاب خاص بدعت سیہ دکھاوے کی عبادت لوگوں کو اپنی کرامات پر متوجہ کرنا کہ کرامات ولی کی نشانی نہیں ہے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 اللہ نے یہی فرمایا میں نے احسان کیا تم کو رسول دیا اس نے آ کر تمہیں جنت دورہ کی خبر دی لوگوں ہم یہاں کھانے پینے کے لیے نہیں آئے بحث میں کیا کمی تھی بحس میں کیا کمی تھی وہاں اللہ تعالی اسی کسی بحث میں ڈال دیتا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 وہ خوش ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں ان کی جڑ کاٹ لیتا ہوں ارے خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کرنا نہ چاہتا تو اتنا عیاشی کے دروازے نہ کھولتا ہیں بے فرمان اور مرات اتنا ہیں کہ گنتی سے بے شمار ہیں خوف کرو خوش نہ نہیں ہوتے غافل نہیں ہوتے اس سے اللہ تعالیٰ دیکھو پہلے لوگوں کو ہمارے بڑوں کو سیر ہو کر روٹی نصیب نہیں ہوتی تھی پیدل چلتے تھے عمریں کتنا تھیں حضرت اسرائیل السلام اور یاقوب علیہ السلام کی دوستی تھی دنیا کی بے سبی آپ کے ذہن میں آ جائے نا ایمان سے پھر آپ دنیا ہم دنیا سے دل نہیں لگائیں گے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 کیا پتہ کیا روزی کا اللہ تعالی سبب ہوگا یہ تو سمجھتا ہے منافق کہ یہ بچہ پڑھے گا پھر یہی یہودیت رہے گی ارے یہی سور اونتے رہیں گی یہی باطل رہے گا اور تیرا بچہ پھر مزے سے لوٹتا رہے گا یہ منافق کی نشانیاں مومن کی نشانی نہیں ہے <سؤال> آپ بندے کی زندگی کا سوچو کان سوچ کر سنو <سؤال> <سؤال>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 اور جگہ فرمایا الہ کمبے سننا تھی وہ سننا میں نے ایک اہل خبیث کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا علیہ کمبے حدیثی انہوں نے فرمایا علیہ کمبے کیونکہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لوگوں ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا کوئی حدیث افراد کے لیے خاص ہے کوئی فرد کے لیے خاص جس طرح ایک بھی عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے فرمایا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 پریشانی دور ہو جائے گی اورنگزیب گیا مسواک کیا اور پریشانی دور ہو گئی عوام میں مہنگائی ایمان سے کہ سوچو ہیں ہاکم مسواک نہ کرے عوام پریشان ہو جائے ارے جو فارائز واجبا سنان موقدہ چھوڑ دیں پھر شرابیں پیے زنا کریں حرام فس کو فجور کے آلہ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 ڈاکٹر کی مہنگائی پر سورو تم کیوں اندھے ہو وہ کام کا خون چوس رہے ہیں غریب اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتا لاکھوں روپے لیتے ہیں پریشن کے بیس بیس تیس تیس ہزار عیاشیاں اڑا رہے ہیں یا سورو تم کو ان کی مہنگائی نظر نہیں آتی <سؤال>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 غزال ازماں صرف ایک تھا جس کی روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موس علیہ السلام کے سامنے پیش کیا مشرق مشرق, <hans> honey honey, honey honey مشرق سے مغرب سے لے کر اس غزالی کو جانتے ہیں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 تو آپ نے اس کا نکاح نے بیٹے سے کیا پھر عمر بن عبد العزیز اس سے پیدا ہوئے عورتیں بے پارد ہوں تو آپ نے فرمایا پھر عذاب آئے گا اب قرآن کی نص سے حدیث پاک سے حضرت امیر ملک کے قول سے بی بی پاک سے کے فرمان سے امام کرتبی کے فرمان سے سارے آثار ملتے ہیں نہیں ملتے بھائی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 معافی مانگی دل سے توبہ کی کہ یا الہ لالا مین پھر ظلم نہیں کروں گا رات کو سویا صبح اٹھا وہ بازو سالم تھا اس کا تو ہم بھی دل سے فریاد کرتے ہیں سارے مل کر فریاد کرو یا الہ لال مین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 سورو عوام کو مارنا کہیں ثابت کرو یہ کہاں کی بہادری ہے کہ نتی عوام کو ایٹم مار مار کر ستیہ ناس کر دیتے ہو ظالموں اور دہشت گرد ماحول ہے مرغان خا آپ نے پھینک دی یہ عیاش ایمان سے نہیں لڑ سکتے اور بے غیرت میں ڈیفینس سے گزر رہا تھا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 جہاد بشاہر اسلامی نبی اور سولہ ولی صاحب خبر دینا ہے کہ دشمن بننا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 ہاں جی جہا ایسے روے حرام لانا اقبال نبی دشمن ہے نسد الگری ماری کافر دے نال یاری مسلم دول وفا سکونی آ گلا تو راجو دشمن نر دلا کے اپنا نو مرا گے دشمن گھر بلا کے اپنا ن مراد دے عزت کے دین دے کے ملک نو بچا دے کا فر آگے ہیں چوہے لے بلا مسلم سکلی آدھے دین ندی کا جگڑا جت <تصفح> غیرت دے نال غیرت انہوں نے گورب دورت غورت نال غیرتھ بےغیر پسند بھائی فیکٹر چلائیں گے مچائیں گے جناخ کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں چاہے چاہ بہنوں با بانا غیرت پسندے پر پردے دال ویری نندیا دال سنجے پردے دال ویرے نندیاں دال سنجے, سنجے ہر بے ح سکھا کتنا دے ہیا musalman sukulle aao allah <laughs> pura dudao rabbe nabi da dhagra khade kiye pura muslim sukulle aao allah pura dudao not the baby but the baby I mean I'm the lady I'm not the I'm not the I'm not the I'm not the اما دلوڈی ہاں جن لےڈی آخو کپڑے تو چوکی تاکہ میں چوکھی ونڈی لے بن جی بار چوکی بار ہوگی ابو دم دلوی شکل خوشر کپڑے نام تائی یہ نام بھی دسبی انگریز دے دسکویاں دے اگلا تورا جبا جینے لبی کا جنگڑا چاہے مسلم سکویاں دے جان گرم دیتا سو درم پیتا گروم دگار سو جم درم ددار تم ساری روزی بت گی تم دار دود جان درم پیت درم پیت درم گیت دونوں بار سار گی روستا رو سر بدار سوار میں سوالت لے پاؤ حرام دانے بنے حلال کا بنے ان سنا تو دے پاؤ واسطے سب بنا چل سورا اپنا سن لو سو دوست کنجران دس مہاس دی اللہ کرے وال اللہ کرے والار تو مثڑی ددلی تو مار سوج گول فوجی دل بھی سب مدار ساری ری دی تو مزار بگونے بنگالی بگوڑے بنگالی بنگال دیتا ہی بلانی مو بگونے میں اگریز اگیں بے لگے zubar tar dal mein phadke marse qom-e-zubar qom-e-fari payre dil diyan waro la par dilo ye dil mein dil khadiyo zubar qom-e-fari payre dil diyan waro مردی ایسی مرضی مردی ایسی پار پہ لو اردو پھر سو لگے مردی ایسی پار پہلے اردو پھر سو لنگوں نے دلی تو پیس رکھ دے کر لو چک کرا میلیے سلوار سو میری روی پی تو چک چیک کرا کرو سلوار تو میری روی پی تم مارو گیتا جبھی ملک کی سوچ اجاش ہے نا بدائم آپ کی شاید شادی فرما نے جن دو بندے چپ نا سواری سے سوار کرتے وہاں بچے کو پائے گا پروان جیاشی سہولت نہ دیں نام چال چلی وہ کر دیا اے سی ایک بہن والا کارگل سے لپر کھا کے کیونکہ واپس آ رہے اگر پوری سامنے ایک شخص ہے فوجی نے سوی روٹی آپ مشہور مشہور ہے مولوی درویش کا بدماشی کرنا دو مرنے والے ٹائم کا لٹ کے کھا دے لوکا مشہور پر سر ایک آسر دیا گلا جو اسلام بادشاہ سکی خاند ایک قبر فن میں بندہ کسمجا کن کھول کے روٹی کار شار سکی کھا حضرت امر رجنا ہوبھالی کئی سالوں تو, تو بعد شیشہ چکے دیکھا میں فرمان لگے رنگ گورا سی بادشاہ بن گیا رنگ تالا ہو گیا ہر, ہر بندے کی فکر میری لگ گئی کیا مارا حساب بھی ہر بندے کا میرے سمجھا کہ تا گیا تو دیکھا میں پہلے سوالی سامان سب بندے میں بادشاہ بنیاد خادی کری گئی معلوم ہے مسلمانوں نے بالشاہ سکی روٹی کھانا کھانا ٹائم تو ٹائم سندھی نا جب بادشاہ سنگیاں ہر کون میں سکی نہیں ہاں تو اس واسطے قوم میں کام کرنا بالشاہ نتما بالشاہ نتما نتما نے سنگھی کھا دے گا تو لٹکل سای سمرے ڈیجے نے گل سننے لگی اس واسطے سبھی کے اکبر میں لکھا جو تربندر تک ہے پکڑ کا ارادہ کیا کردیا نے چپ پیاپ نے واپس کر دیا بہت مالک گزارا کرنا سی جامی بچ بھی رہی ہے مطلب گزارے سے بند سو تو پھر یہ سب سے جائز نہیں سبجیت اٹور نے واپس کر دیتے سبجیت اکبر نے آئی ہوا آٹھ اٹھ جگر می تم گا بگار ساری اس دے کباب بھی رات ہے گزار دے مار دار دن کر دے مار دھار دن نکل دو لوک لو مار دے اسکول میں سکھا ل سکھا جائے ایسا کار دار سو مساری ساردار سوجی ارے سو جی مل گئی سار ساری بولی ایم سن بنا کے ان بندہ مارو جنرل کانے بجال یہ سارے پورے ایم کو ایم بنا گئے یہ بنا کئی نک بندہ مارے ایجنسی کرا سہرسا لیا ڈال رامتی ڈال رامتی پہ انسار ڈال رمتی پہ رو رام سو نسار کم ساری والے